آج ہم آپ کی ملاقات پلے بیک سنگر مسود رانا سے کرا رہے ہیں مسعد رانا سن اڑتیس میں میر پر خاص میں سن ستاون میں حیدرآباد ریڈیو سے موسیقی میں تو آپ کا جواب نہیں جس دن صاحب ایسی کوئی بات نہیں تو مچھروں گائے ہیں جس دن صاحب ایسی کوئی بات نہیں جارن میں گایا تھا وہ نگائے ہیں شاہد کہیں وہ نہ ہو کہیں جارن میں گایا تھا ہو کہیں، شاید ہو کہیں وہ نہ شاید ہو کہیں جادو کر جادو کروخال شوق ری تو زلف ارے تو بھلا کون ہے عائد ہو اب دو تے میں گیا بلے تے میں جڑے تک شہ شاہ ساڑھ گیا چھوڑے پلے بلے بے چور گیزے میں چھوڑے پلے اور جی ایسی گیزے کے میں ٹائپ بڑا ہے لال محمد اقبال میں جو میں نے آپ کو گانا سنا ہے چور تل اور جی جی ہے لال محمد اقبال اور میں سمن دیا ہے نکوئی اور دیا ہے نکوئی محفل چلا مجھے لے کے ہے دل اکیلا کہاں